یہ سورت المائدہ کی آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک یہ کل سات آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکزی مضمون کو ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں جو احکام ہیں ان کو نافذ نہیں کرتے تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے مقام سے مراد ان کی نٹوریس جو سچویشن ہے اللہ کے حضور کیسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے تورات عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا اللہ علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے علماء کو پابند کیا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں لیکن انہوں نے کتاب کو پسے سے ڈال دیا اس کے بعد انجیل کا ذکر آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور پھر تیسرے نمبر پر قرآن پاک کا ذکر آیا تو اللہ کا نام لے کر ان آیات کو پڑھتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خزان پوشیدہ ہیں جہاں تک سمجھ آئے گی ان اللہ اس کو بریف کریں گے مرکزی ٹاپک ان سات آیات کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اسٹیبلش نہیں کرتے اس کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کرتے وہی اللہ کے حضور کافر ہیں وہی اللہ کے حضور مشرق ہیں ظالم اور وہی اللہ کے حضور فاسم ہیں یہ تین کیٹاگریز اللہ تبارک و تعالیٰ تین جو طرح کی ڈگریز ہیں نٹوریس یہ ان لوگوں کو دیتا ہے بسم اللہ رحمان فی ہا ہوں نور بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی تورات اس میں تھی ہدایت اور نور یحپ نبی نا اسلم اس کتاب کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے انبیاء کرام علی مسلام جو کہ خود بھی اس پر ایمان لانے والے تھے للزینہ ہادھو ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے یعنی انبیاء اکرام علی مسلام تورات کے ذریعے یہود کے لیے بنی اسرائیل کے لیے فیصلے فرمایا کرتے بنی اسرائیل کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ تورات کی شریعت کی وہ ربانی اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانی یعنی اللہ والے لوگ ولاخبار اور علماء جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں احبار اخبار کتاب اللہ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محافظ بنایا تھا کتاب اللہ کا کن کو پہلے انبیاء بی آئی گرام السلام کو اور پھر ان کے بعد ان کے بہاف پر علماء کو اور اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان کو محافظ بنایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں وکال علیہ شہدا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے گواہ کے لفظ کے اوپر کافی ڈیٹیل درکار ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہے اور یہ امت پوری انسانیت پر گواہ ہے گواہی دینے والے شہید کہتے ہیں گواہ کو جو اللہ کی راہ میں کتاب میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میرا ایمان کنوکشن والا ہے دیکھو مجھے جس ایمان پر یقین تھا اس کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شہید یعنی وہ پریکٹیکلی گواہی دیتا ہے اپنے دین کے حق ہونے پر باقی پوری امتی شہید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوگی اس کا ذکر جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں موجود ہیں بلکہ اس نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا آج موضوع نہیں موزوں میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو وہ اس پر گواہ بھی تھے یعنی اللہ تعالی کے وہ گواہ بن کر کھڑے ہوئے تھے تورات کے حج میں اور ان کو ایک بات کانٹے کی بتا دی گئی تھی فلا تک شا تھا وقش کہ نہ ڈرنا لوگوں سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا ولا تَشْتَرُوا بی آیاتی سمانن اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بھیجنا اب یہ چیز واضح ثبوت ہے کہ یہ ایڈریس ہو رہا ہے علماء کو اللہ والوں کو جن کے پاس اس وقت کی کتاب یا آج کے اعتبار سے قرآن کا علم اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غزب کا کوڑا ہے وہ جو برسہ ہے وہ پہلے نمبر پر علماء کے لیے کیونکہ ان کے پاس تو علم ہوتا ہے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈرنا مجھ سے میرے علاوہ لوگوں سے نہ ڈرنا کیونکہ لوگوں کے ڈر سے پھر لوگوں کی فیور میں غلط فیصلہ ہی کرتے تھے علماء اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے ایوریز مت بیچ دینا یعنی وہ پیسے لے کر فتوا نویسی کرتے تھے تو کے خلاف جتنا آج مسلمان علماء کی اکثریت کا حال ہو چکا ہے اللہ ماشاء اب آ رہا ہے وہ گاڑا جو تین دفعہ ریپیٹ ہوگا ایک ایک لفظ کے پتہ تھا وہ ملم یخکم بیما انزل اللہ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فلا اب مل تو وہی تو ہے کافر اور کافر کون سا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو ٹیکسٹ بک دی تورات اور اب اس سورات کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے فرم بردار کہاں سے ہوئے وہی وہ تو ہوئے کافی یہ پہلی, پہلی آیت آئی ہے پھر انہیں الفاظ کے ساتھ تین مختلف فوڑے تھوڑ تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آیت رپیٹ ہو تو پہلے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں پڑھوں گا وہ کتبنا اور یہودیوں کے لیے ہم نے سوراط میں یہ بات لکھ دی تھی کہ نفس کے بدلے نفس قتل ہوگا یعنی اگر کسی نے جان لی کسی کی تو اس کے قساط میں اس کو قتل کیا جائے گا ول آئن بل آئن اور آنکھ کے بدلے آنکھ ول انف بل ان اور ناک کے بدلے ناک اگر کسی کا ناک کاٹا گیا تو کساس میں اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا ول ادو اور کام کے بدلے کام وہ سن نہ اور دانت کے بدلے دانت و جروح اور زخموں کے لیے بھی برابر کا احساس ہوگا اگر کسی نے کسی کو زخم ڈالا تو اسی طرح کا زخم اس کو ڈالا جائے گا لیکن ایکسپشن ہے فامن سب زکا بگی فا ہوا کفا رت اللہ اگر کوئی شخص خود ہی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو معاف کر دے تو پھر یہ معاف کرنا اس مجرم کے لیے کفارا بن جائے گا ویسے تو کفارا اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے کسی کا کان کاٹا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے جس طرح کہ میں نے پچھلی سے پچھلی دفعہ آئے تھے مہاربا صورت الماحدہ کی آئی نمبر تینتیس کے تحت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یہ بات لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ہی معاف کر دے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ پھر یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا سنے. یعنی اس کا معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کفارہ ہے اس کے لیے یعنی اب اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا یا اس کا ناک اور کان نہیں کاٹے جائے گا اب دوسری دفعہ وہ آیت رپیٹ ہو رہی ہے ایک لفظ, کے لفظ. دوسرا پتہ یحکم بیما اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وہی تو ظالم ہے اور یہاں ظلم بمانہ شرک ان شر کا نبول منع ہوئی سورت آیت نمبر تیرہ میں آیا شرک سب سے بڑا سر اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اس شریعت سے روگردانی کر کے انسان اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دیں زبان سے تو اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس کے پیغمبروں کا لیکن اس کی کتابوں کو پریکٹیکلی ماننے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ہے صحیح مشرق یہی تو ہے صحیح ظالم وقفی سبنی مریم اور پھر انہی کے نقش قدم پر یعنی تورات کے پیٹرن ہی پر موسا علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے چودہ سو سال کے عر میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ بھی انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی مرنے لگتا تھا تو اپنی وفات سے پہ پہلے اپنی جگہ کسی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تو چودہ سو سال تک ان میں نبوت کی چین جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اسی طریقے سے پے پر پے انبیاء آتے رہے اور انہیں کے نقش قدم پر ایک اور عظیم پیغمبر ہم نے بنی اسرائیل میں مبوس کیا مریم اور انہی کے نشے قدم پر ہم نے عیسا بن مریم کو بھیجا مصدورا جو کہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے آگے پہلے ہی موجود تھی کتاب تورات آتئینا ہل ان اور ان کو ہم نے انجھیل اطا فرمائی یعنی بنی اسرائیل کو تورات دی اور یہاں انجیل دی اور بیچ میں پھر ایک پیریڈ آیا ہے زبور کا بھی لیکن اس کو اللہ تعالی نے سکپ فرمایا سی ہی ہدم و نور انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور یعنی ہدایت کی روشن نشانی وہ مصد الما بینا ید ہی منت اور یہ انجیل جو ہے وہ اپنے سامنے جو پہلے سے موجود کتاب تھی یعنی تورات اس کی تصدیق کرنے والی وہ ہدم و مئو اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی لل مستقین پرہیزگاروں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر انجیل عطا فرما دی تو رات کے بعد زبور کو سکپ کیا لیکن انجیل کا ذکر کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے رہے ولیحکم اہل الجیل بیما انضل اللہ اب ضرور فیصلہ کرنا چاہیے اہل انجیل کو جو انجیل کے دعوے دار ہیں اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے اب یہ تیسرے فتوے والی آئے ہے گاڑے فتوے والی اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا فلا اکم الفا تو یہی ہے سی فاسق لوگ یہی تو ہیں مجرم لوگ یہی تو نام جار لوگ ہیں اب دیکھیے بھائیو یہ تین آیات ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ آئیں اور یہ پوری اب تمہیدی اصل میں گفتگو ہے یہ ایک دفعے کی جو ہم پڑھ چکے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کا ذکر فرمائے پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا تورات کا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اس کے بعد فائنل ٹیسٹ میں امام کائنات سعید البلی نقرین شفیع رحمت المدن سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاف فرمایا گیا اس کے لیے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی گئی ہے اور اس میں تین نٹوریس ڈگری دی گئی ہیں نمبر ایک تو کے کانٹیکس میں بات ہوئی ملم یاخر جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت جو کتاب کی شکل میں آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہے کافر پھر پھر آگے رپیٹ کیا وہ منلم یقم بما ان اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں ظالم لوگ وہی تو ہیں صحیح مشرق لوگ اور پھر انجیل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ملم یقم بیما انضل اللہ فلا اکم الفا سکون اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق تو ایسے ہی لوگ ہیں نا ہنجار فاسک اور گنکار اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری گفتگو کی مسلمانوں کے لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی جس میں چودہ سو سال تک انبیاء گرام کی چین نہیں ٹوٹی جن کو اللہ تعالیٰ نے تین کتابیں دی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انی فلقم عالمی فرمایا دو دفعہ کا از قرآن میں سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء کرام کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیا تو ان کا انجام کیا ہوا یہ ساری تبدیلی گفتگو کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو کروا رہا وہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب آپ کی طرف یہ اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی انگلش میں پرپز فل بام ہک کا ایک مووی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سچائی وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں پر جو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی وہ یہ ہے پرپز فل بک ایک مقصد کے ساتھ اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں ہم نے آپ کو یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ تورا پر انجیل کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ عطا فرمایا جس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ پرپس فل ہے مصدق مصدقل بینا یدع منل کتاب جو کہ تصدیق فرمانے والی ہے اس سے پہلے جو اس کے سامنے موجود ہیں کتاب میں سے نازل کی گئی چیزیں ان کی کون سی کتاب لوہے محفوظ یہ قرآن بھی لوہے محفوظ سے اتارا گیا بل ہوا قرآن مزید سی لوح محفوظ وہ ام کتاب ہے جس میں سے تو بھی اتری انجیل بھی اتری زبور بھی اتری اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اترا اس کا ذکر بھی جو ہے وہ پچیسویں پارے میں موجود ہے سورہ الزخرف کی شروع کی آیات میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم بل کتاب المبین حامیم اس روشن کتاب کی قسم ان نہ جاننا قرآن تعکل ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو وہ انحوفی امل کتاب لدئنا اور یہ کتاب جو ہے یہ اس ام کتاب میں ہے لوہے محفوظ میں جو بہت بلند ہے جو ہمارے پاس ہے لدئینہ جو ہمارے پاس ہے اسی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے تو بھی نازل فرمائی انجیل بھی اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اس قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی اور ایک ٹائٹل اس کو ملا جو کسی کتاب کو نہیں ملا و محیم علی اور یہ کتاب ان پر نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر ظاہرہ تو رات اور انجیل ٹیمپر فارم میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے تحریف ہو چکی ہے سورت البقرہ میں بھی ذکر آیا یہاں بھی اشارتاً ذکر آ گیا کہ جو اللہ کی آیات تھوڑے سے پیسوں کے وقت بیچ نہیں دیتے تو ان کتابوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے ہمارا بھی یہ قرآن اگر محفوظ ہے تو اس کے صرف ٹیکس کی گارنٹی ہے صورت الحجر آیت نمبر نو انہ ذکر و انا الح الحاف اس ار ذکر یاد دہانی کو جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت فرمانے والے اس کے صرف عربی ٹیکس کی گارنٹی تفسیروں میں اس کتاب کے ساتھ بھی وہی تحریر کی علماء نے جو علماء جہود نے کی کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق نل حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت با بر با بالشت با حتہ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص بوک کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی ایسے ہی کرو گے سیاب اکرام علی ردوان نے ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد جوہدوں نے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں تو یہ امت بھی بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے کتاب کی تعریف انہوں نے کی عربی ٹیکس صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی البتہ تفسیروں کے اندر پڑھ کے انسان کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن بالکل کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور تفسیر بالکل اس کے الٹ کر دیتے ہیں عیا کا نا بدو ایا کا نفطین بالکل اس کا بعد ترجمہ ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں غائب میں مدد غیر اس باب کا ذکر نہیں آتا غائب میں مدد عیا کا نفت اور اسی کی تفسیر میں ثابت کیا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے شیخ عبد القادی رحمۃ اللہ کو پکارنا بھی ٹھیک ہے قرآن پا بالکل اور بات کر رہا ہوگا اس کے بالکل الٹ جو ہے تفسیر لہٰذا قرآن پاک کی تفسیر میں تحریف ہو چکی ہے عربی ٹیکس کی صرف گارنٹی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں وہ اس کی محفوظ نہیں ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی تحریف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر اس تحریف کو دور فرما دیتا تھا جیسا کہ سیدنا النا علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی یاداش سے دوبارہ تو کو مرتب فرمایا لیکن اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آنا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا کیونکہ اگر اب یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو کوئی شخص ہدائت حاصل نہیں کرتا وہ کتابیں بھی اللہ کو اسی طرح پیاری ہے جتنا یہ کتاب اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے یہ اپنے ریفرنس ورنہ اللہ کے ایک کلام کو دوسرے پر فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے قرآن تو سے افضل ہے یا انجین سے افضل ہے وہ ان مانوں میں افضل ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی یہ تبدیل نہیں ہوئی البتہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے ایک دوسرے پر اس کو کوئی وضیلت حاصل نہیں ہے الا یہ کہ کسی خاص صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کی شاخ تو یہ میں نے پوائنٹ کی بات کر دی کہ یہ فضیلت جو ہے ہم کس اعتبار سے دیتے ہیں تو یہ کتاب اللہ تبار و تعالیٰ فرماتا ہے محیمن ہے محیمینہ محافظ ہے یہ کچوٹی ہے یہ ٹچ اسٹون ہے اب چیک کرنے کا کہ تو اور انجیل کی کون سی باتیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور کون سی فیبریکیٹڈ ہے علماء کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گی یا میں ایک چیز ارد کر دوں کہ میں نے دو سال پہلے تقریبا یوم عرفہ کے موقع پر ایک لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا وہ میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس لیکچر میں یوم عرفہ کی نسبت کی وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بھی اس کتاب کو اپنی امت کے لیے خلیفہ اپنا چھوڑا تھا اسی کنٹیکسٹ میں میں نے پچاس آیات کی روشنی میں قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا اور ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور آٹھ احادیث کی روشنی میں صحیح احادیث ان میں سے سات بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المست ہاکب سے یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہی اللہ کی کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے لیے دعوی نبوت کے لیے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت ہے جس کے ذریعے آپ نے دعوت دی انسٹرومنٹ آف دعوت یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع جس کے لیے فرمائی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے جو آپ نے اپنے بات چھوڑا قیامت تک کے لیے پوری امت پر یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الدوا پر عطا فرمائی یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جس کے لیے ترغیب دلائی اگر آج ٹائم ملا اینڈ پہ ہماری گفتگو کے اندر تو میں حدیثیں انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا مجھے زبانی یاد ہیں وہ ساری حدیثیں لیکن یہاں میں نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تاکہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے کسی کی دلچسپی ہو تو وہ اس لیکچر کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہے وہ محیمنا ہے محافظ ہے پچھلی کتابوں کے اوپر الفرقان ہے بیناتا ولفرقان اس کتاب کو فرمایا گیا اور یہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ بھی الفربان ہے صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب و چیپٹر سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے صحیح بخاری کا اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الفر بینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے لیے فرق ہے جس طرح یہ کتاب الفرقان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیروینہ کیجئے گا ان کی خواہشات کی یعنی جو قرآن کے مخالفین ہیں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ پرپس فل حق پر مشتمل کتاب آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا اس کا بلحق کی امزل نا نزل اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی پرپس فل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل یہ پوری امت کے لیے خطاب ہے کلن جالنا من کم شروع ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مختص کر دی اور ایک منہاج چلنے کی راہ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیجیے پھر آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام امتوں کے لیے شریعت بھی مقرر فرمائی اور ان کے لیے منہاج بھی مقرر فرمایا یہ میری طرف متوجہ ہو جائے قرآن پاک کی طرف نہ دیکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون جاگ رہا ہوں موس علیہ السلام کو ایک شریعت عطا ہوئی اسی کی ترویج کے لیے سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس کیے گئے پھر ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی جو کافی حد تک تو بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن تھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل بھی فرما دی لیکن ہر پیغمبر کے لیے الگ سے ایک شریعت ہے اور ایک منہج ہے دیکھیں دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر ہے شریعت بھی دی ہے اور منہج بھی اس منہج کو منہاج کو سمجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا اللہ علیہ السلام کو منہج عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف مقبوض کیا ہے وہ مسلمان تھے بنی فرائی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آ چکا تھا اللہ کو مانتے تھے اللہ کے انبیاء کے ماننے والے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے لیکن وہ ڈیویٹ کر چکے تھے انبیاء کی شریعت سے تو موس علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور محنت کی جہاں تک بھی وہ کامیاب ہو سکے عیسا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی امت کی طرف بھیجا جو آلریڈی مسلمان تھی بنی اسرائیل میں سے اور پرٹیکولر ان کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو دباہ پرستی آ چکی تھی یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو سمجھیے گا کہ, کہ دین موجود تھا کتابوں میں لیکن دین کی صرف ظہری شکل رہ گئی تھی اس کی روحانیت جو ہے وہ سے کچھ ڈال دی تھی علماء نے ان کا دین جو ہے وہ گیٹ اپ میں رہ گیا تھا داڑیاں رکھتے تھے پگڑیاں باندھتے تھے سب کچھ تھا لیکن سود بھی کھاتے تھے آرام خوری بھی کرتے تھے پیسے لے کے پھتوے بھی غلط دے دیتے تھے یہ ساری باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے پرانے پاک میں صورت البقرار کے نور رکوع اسی ٹاپک پہ ہے جو بنی اسرائیل کی خرابی ہے تاکہ امت مسلمہ کو یہ بات بتائی جائے کہ جب امتیں بگڑنے لگتی ہیں تو کس طریقے سے خرابیاں ان میں داخل ہوتی ہیں بالکل اسی طریقے سے خرابیاں یہاں بھی داخل ہیں بلکہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوراً خیال آج کے لوگوں کی طرف جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہی امتوں میں خرابیاں آتی ہیں تو عیسی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر علماء یہود کی طرف مبوس کیا کہ ان کے اندر ذواہر پرستی آ چکی تھی بڑی بڑی دستارے باندھتے تھے لمبی لمبی داڑیاں رکیم ہی تھی لیکن شریعت کا صرف ظاہر رہ گیا تھا باطنی ساری بات نہیں ساری خرابیاں اور علیہ نے ان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محاذ اللہ سفر اللہ ولدنا ہے یہ تو دجال ہے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیے سوائے ان بارہ ہماری اور اس میں میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے ایک گھنٹے کی حیاتِ مسیح اور نزول مسیح اس میں میں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کے عقائد ہے اور یہ آج جو عیسائی بن چکا ہے یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیوں کا یہ فاصد عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اس کے علمی دلائل قرآن پاک سے بیسیکلی بیان کیا اس کے بعد کیا حدیثیں بھی لیکن پرٹیکولر قرآن پاک مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک رکھی اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ السلام جو مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج بالکل ڈفرنٹ ہے آپ کسی مسلمان امت کی طرف نہیں بھیجے پکے مشرقین کی طرف وہ لوگ جو انبیاء کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور وہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اپنے جد امجد کی حیثیت جتنا ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں شیخ عبد دل القاد دلانی کی اولاد ہوں. زیادہ مجھے کچھ نہ کہا جائے تو ان کو نہیں پتا شیخ عبدالقالد جرانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا تھے نظریے اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں صرف اپنا نسلی جو تعلق ہے ان کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے مشقین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیمبر ہے کیا اس سے کوئی غرض ہی نہیں کرتا کسی چیز کو ماننے والے نہیں لیکن تم زرا ابا ام فم وا فلوم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف مبوز کیا کہ جن کے ابا اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ ہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی اور انہی مشرقین میں سے محنت کر کے اس کتاب کے ذریعے یتر علیہم آیاتی ہی و ذکی ہمو الم کتاب والحکمت اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے ان کا تزکیہ کیا ان کو کتاب و حکمت سکھائی اور پھر ان کو ہزب اللہ بنایا اللہ کی پارٹی بنا کر پھر باطل سے ٹکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نفاذ فرمایا پریکٹیکلی اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ بال فیل انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا بال فیل چند ایک مثالیں آپ کو ملتی ہیں لیکن وہ بھی اس طرح نہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی یا سیدنا داؤد علیہ السلام یا سلمان علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مشرقین میں تھے لوگوں پہ محنت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آپ کے اصحاب آگے چلے تو یہ وہ منہج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور اب ہمارے لیے منحج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لقد کارکم کی رسول اللہ اس وط بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے جو تین سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا سورہ سوریہ عالمران کے تحت پہلے ان آیات کو مکمل کر لیتے ہیں ساتھ پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ منہج انقلاب نبوی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس منہج پر چل کر انقلاب برپا کیا کیونکہ آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں اللہ ماشاء اللہ ان میں سے اکثریت اس منہج سے ہٹ چکے ہوں گے جس منحج پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا وہ منحج ان میں قرآن سے بیان کروں گا اور پھر میرے فہم کے مطابق آج کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا وہ میرا اجتہادی مسئلہ ہے آپ کا ایگری کرنا اس کے ساتھ ضروری نہیں لیکن پہلے ان آیات کو ہم مکمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ہر نبی کو ایک شریعت دی اور ایک منحج بھی عطا کیا ولو شاہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہی حق پر آ جاتے اگر زبردستی ہدایت دینا کسی کو محسوس ہوتا ولاکل لیکن اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں سے جو تمہیں اس نے عطا کیا یعنی تم اپنے سرکمسٹانس میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائرٹی کے طور پر مانتے ہو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے。ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آن کی آن میں تمام لوگوں کو صحیح طرح عمر عثمان و علی بنا دیتا رضی اللہ اجمعین فرشتوں کو بلٹ این ہدایت دی ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ادمانا جاتے ہیں کہ تمہیں جو حالات دیے گئے ان میں تم اللہ کو چائز کرتے ہو یعنی اسی لیے تو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے کہ جو اپنی ول سے اللہ تعالی کو چوائز کر رہے فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کو چوائز کر رہے وہ تو پروگرام ہے اسی کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چاہیے اسی لیے جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی میراث ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے گا اس کے انبیاء اکرام علی مسلام کی تعلیمات پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فس سبق تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو تمہیں منہج دیا گیا اپنے پروفٹ کو فالو کرتے ہوئے اِلَّ اللہ مرجعکم تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے جمی تم سب کے سب کو پی حکم بھی ہی تختلفون پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا ان باتوں سے متعلق جو تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے تو اختلافات کا فیصلہ بالآخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمائی دینا ہے یہ اختلافات وہ بھی ہو سکتے ہیں جو یہود نصارا اور مسلمانوں کے درمیان ہیں اور وہ اختلافات بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں قیامت والے دن تو فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا قیامت والے فیصلہ ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہمیں تو تب فائدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک قادیانی کو قیامت والے دن اگر جا کر یہ بات پتا چل گئی کہ میرا ختم نبوت کا عقیدہ غلط تھا تو اس کو کیا فائدہ ہوا فیصلہ تو ہو جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر پتہ چلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم مرنے سے پہلے پہلے یہاں ہاتھ بات کو پہچانیں انشپ بین بیما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے حاضر فرمایا ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق ولاب اہ و مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی وخرف تین کام با بیما وخدر ہوں اور ہوشیار رہیے کا اَنزَلُ اللَّهُ کہیں وہ آپ کو اس راستے سے بھسلا نہ دیں پھسلا نہ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ دیکھیں کتنی تاکیب کے ساتھ بار بار یہ بات آ ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے تو پروفٹ کو یہ ایڈریس ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہ بات ایڈریس ہے کہ دیکھنا تمہیں کوئی اس راستے سے ہٹا نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے پن طبل اور اگر یہ منہ پھیر لیں یعنی آپ تو کوشش کریں شریعت کو اسٹیبلش کرنے کی لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں فاہلم تو آپ جان لیجیے انما یورید اللہ أَن <رُنُوبِهِم> یہ آئیے جناب کانٹیکٹ تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ بے شک پھر اللہ تعالی نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھا دیں یعنی کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم نہیں کر سک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن پر آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی نے کوئی اپنی عذاب کا کوڑا ان کے لیے مقدر فرما دیا اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی آٹھ ستمبر دو ہزار بارہ لگتا ایسا ہی ہے خدا نہ کرے کہتا ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کے عذاب کا توڑا مقدر ہو چکا ہے چھوٹے موٹے عذاب تو آئے ہیں دو ہزار سے لے کر ابھی تک زلزلے سے لے کر سیلاب اور کتنے بڑے بڑے اور اب مسلمانوں کی جو پاکستان میں حالت ہو چکی ہے اور جو ہماری اکانومی کی حالت ہو چکی ہے اور لاڈ آرڈر کی سچویشن جو بن چکی ہے تو ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے ہم نے بھی آٹھ سے ساٹھ ستر سال پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے رو رو کے ایک ملک مانگا تھا اور اس وقت نعرہ لگتا تھا شکر ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کیونکہ آج کل کچھ جو من مانی کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا میں آ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ تھی ہے کوئی اسلام کے لیے نہیں بنی تھی ہم کریں کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں اس کے باوجود اس طرح کی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہ قرآن صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے اس کے باوجود اس کے الٹ چل رہے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ بھئی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہتے نہیں کہ ہم جہاں چالنا چاہتے ہیں ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں وہ ماننا ماضی تھی حد تک ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے نہیں مانتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پر تو کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ کہ یہ ملک ہمیں عطا فرمائے تو اے اللہ ہم اس ملک میں اسلام کا نفاذ کریں گے شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے کتاب اللہ کو یہاں پر پرورٹی حاصل ہوگی اور اس کی پہلی کوشش تو ہوگی ففٹیز میں قرارداد مقاصد کی شکل میں لیکن وہ قرارداد ہی رہ گئی اس کے بعد ایسک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تو اللہ تعالی فرما رہا ہے اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ان کثیرم انم ناچ ان پاک اور بے شک ان میں سے اکثر لوگ نافرمان آفا حکمل جاہلیتی یبہ تو کیا یہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں آج کے اعتبار سے بھی کہ جب بھی کوئی ایسی رسومات آتی ہیں جہاں معاشرے کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو فوراً ہم معاشرے کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور دین کو پتے پوچھ ڈالتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور طرح کی آپ جتنی بھی انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جس کی بھی سرمنی ہے وہ اچھے خاصے دیندار لوگ جب شادی کا وقت آتا ہے وہ داڑھی بھی کٹوا دیتے ہیں اور شلوار بھی نیچے چلی جاتی ہے سر بھی خالی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر شادی کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اگر توفیق ملے تو واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہلیت چاہتے ہیں اگر ہم نے دین سے ان رسومات کے خلاف عزم ہی حاصل نہیں کیا تو ہم نے دین سے کیا سیکھا مشکل میں ہی تو پتہ چلتا ہے, وَلَا مِنَ الْخَوْفَ <وَلْجُوع> یہ خوف ہی ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ کہ لوگ کیا کہیں گے پنجابی میں کہتے ہی ہیں لو کیا کہنا کو ماتم والا کار ہے تو اللہ بچن سے پتا کتنا لگے گا شادی والا کار ہے ڈھول تو بجائیں گے تب ہی پتہ چلے گا شادی والا کار ہے نو من الله حکما تو اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم بہتر ہو سکتا ہے قومی یوکین لیکن یہ اسی قوم کے لیے ہے جو واقعی یقین رکھنے والی ہے جس کو واقعی اللہ پر یقین ہے خالی وہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو بلکہ اللہ کی ماننے والا بھی ہو مسلمانوں کی اختیت صرف اللہ رسول کو مانتی ہے اللہ رسول کی نہیں مانتی بولے عبداللہ تعالی اب آ جائے اس اسٹیپ کی طرف جو میں کہہ رہا تھا میں کور کروں گا اس کے لیے آپ سورہ سوریامران کی آیت نمبر ایک سو دو نکال دیجیے سوریہ آیت نمبر ایک سو دو یہ چوتھے پارے کے شروع میں ہی ہوگی اس کے پہلے سفح پہ یہ پہلے یا دوسرے سفے پہ ہوگی سکسٹی فور نمبر پیج ہے اس بلو پرانے پاک کر یہ ہے منہج انقلاب نبوی تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے تین سٹیپ بیان فرما دیے آج بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے جو ایکسٹریمزم کا بھی شکار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا منہج بیان فرما رہا ہے یہ پرانے پارک سوریہ المران آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور ایک سو چار ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سٹیپ بیان فرما دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایدین آ منتق اللہ حق ارتقاتی اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوا اختیار کرو جیسا کہ تقوا اختیار کرنے کا حق یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہو گاڈ کانشیسنیس پیدا کرنے کی تکوا کیا ہے تکوا عربی روٹ ورڈ وقا سے نکلا ہے بچنا یعنی اللہ تعالی کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالی سے امید لگاتے ہوئے نیک امال پر استقامت اختیار کرنا اور تکوا کوئی ایک دو دن کی گیم نہیں ہے کہ جوش چڑھا تو نمازی شروع کر دی جوش چڑھا تو داڑھی بھی بڑھا لی اور پھر جب پیچھے ہٹ کے نہیں ولا تم تم نہ مسلمون اور دیکھنا تکوا ایسا اختیار کرنا ہے اس کا حق کیا ہے حق کا تکاتی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی فرما بردار مرنا یہ ہے تکوے کا حق حق کا تکاطی کیا تکوا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ولا تم تم نہ مسلمون تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اب مجھے بتائیے کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کو موت کس وقت آنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالی کی ہر وقت چوبیس گھنٹے کسی بھی حال میں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر نہ ہو انسان تو اس کو کہا جائے گا یہ تقوی کے حق ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے منہج انقلاب نبوی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی جن میں گاڈ کانشیسنیس پیدا کی اللہ کا تقوع پیدا کیا لاہیت پیدا کی اور اس طرح کی پیدا کی کہ ہر وقت ان کو یقین ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اپنے ہر لمحے کو اللہ کی فرمرداری میں گزار سکتی ہے آپ کو شخص پانچ وقت نمازی ہے اور ساتھ وہ ہفتے میں ایک دن کے سینمے میں فلم کے لیے بھی چلا جاتا ہے اور اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے ہو سکتا ہے وہیں پر کوئی خود کا شملہ ابھر آئے اور میں مارا جاؤں تو بچ جائے گا کیونکہ پتہ تو نہیں نا یہ وہ چیز ہے ولا تب اللہ ون مسلمون بس ایک پوائنٹ کی بات بتا دی کہ دیکھنا کہ مسلمان فرما برداری مسلم حالت میں مرنا اب چونکہ پتہ کوئی نہیں کہ مرنا کب ہے یعنی اس کا مطلب ہے بٹوین دا ورلڈ کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا موت کے لیے تیار رہنا اور جو بندہ موت کے لیے تیار رہے گا وہی بندہ صحیح متقی ہو سکتا ہے موت کی تلوار ساتھ پر لٹکی رہے گی تو انسان کا قبلہ درست رہے تو یہ پہلا منج انقلاب نبوی کا سٹیپ ہے کہ ایسی پارٹی ایسی ہز ایسی جماعت تیار کی جائے جو ہر وقت اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے طور پر پیش کرتے اب دوسرا سٹیپ وا تاسیم بے حب لہی جمی پھر یہ جو جماعت ہو ان کے لیے کامن فیکٹر جو ہے وہ قرآن ہوگا واسیم اللہ جمی آؤں اللہ تفر <رکھو> تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر کا واری تمہیں مس رکھو یعنی یہ مسلمانوں کو پرٹیکولر رہتا دیکھ لیں بلا تب تملہ اللہ یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے کہ پھر نہیں بنانے مسلمانوں کو اڈرس ہوں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا اور اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں جن کو ہم غدیر خن کی حدیث کہتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں متفق علیہ حدیث جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی تھا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں چھ ہزار دو سو پچیس غدیر خن کی حدیث مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وپاس سے ڈھائی مہینے پہلے حجرت البدا سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اور آپ کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جیسے آپ دنیا سے کوچ فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا اس پر آپ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصب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 اور پھر زیادہ آپ صحیح وسلم ہمیں بار بار ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اہل بیت کے ساتھ برا سلو کرے گی لہٰذا جن لوگوں نے بھی ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن ماویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور اسی پہ میرا وہ ایکسکلوسو بلکہ explosive, explosive لیکچر ہے حسینیت اور عجیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے کی گفتگو دو گھنٹے اور بیس منٹ کی جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب اور کہاں کہاں اہل سنت کے وانوں میں ایک دفعہ زلزلے آ گئے ہیں یار یہ ہماری کتابوں میں باتیں لکھی تھی ہم تو ان کو شیعوں کی باتیں سمجھتے ہیں اس میں جو جو بندہ آیا میں نے اس کو بالکل ننگا کیا ہے بہاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں وہ آج موقع نہیں ہے لیکن اس جگہ پر بھی آپ وسلم نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم فرمایا اس سے پہلے حضرت الدا کی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے المستر کی جو حدیث ہے کتاب ال میں انٹرنیشنل کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث وہ تو بڑی ضربیں تک سیمے لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سنت وہ حسن درجے کی ہے جو صحیح حدیث فل فلش حجر کی صحیح مسلم میں کتاب الحج میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاو بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما صحیح مسلم کے جو خطبہ ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بات میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم نے صرف کتاب اللہ کر دیں اور سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے اسی کتاب نے سنت کی طرف رہنمائی کی اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی عطا کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زور تھا وہ کتاب اللہ اسی پہ میرا پورا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ پہ ٹائٹل پہ میں نے یہ عائد لگائی ہے قرآن اللہ آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اس لیے وہی کیا گیا اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے اسی کتاب پر عمل کرے تو مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر یہ کتاب ہے اللہ کے رسو یہ امت نہ تو بھائی فضائل مال پہ جڑ سکتی ہے نہ سنت پہ جڑ سکتی ہے نہ رحیق المخون پہ جڑ سکتی ہے نہ چودہ ستارے پہ جڑ سکتی ہے یہ اسی کتاب اور دیکھنے اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یعنی فرقہ واریت سے بچنے کا ہر کتاب اللہ کو پکڑنا ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے پتہ نہیں لوگ کیا کیا علاج بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں خود علاج بتا دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے جب کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے مولویوں کہ بنائے وقت اور نظریات کے پرچار کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ لانت بھی آ گئی فرقہ واریت کی جو ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جو کتاب اللہ سے دور کر سکتی ہے وہ فرقہ واریت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تلوار سے بچ جانا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو کیونکہ پھر کا واریت ہی وہ لانت تھی جو کتاب اللہ کو پیچھے ڈال سکتی تھی اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا چند ایک چیزیں لے لی کتاب سے سننے سے اور اس کو پورا دین بنا کر پیش کر دیا تو فرقہ واریت اسلام میں بھائی حرام ہے اس میں میری ایک تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی شروع ہے پہ فرقہ واریت سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اسلام میں جو بندہ فرقے بناتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صورت الانام آیت نمبر ایک یہ بھی منش پہ لکھی اِنَّ الَّذِينَ بکانوشی بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا پلس تمن ہوں پیچھے محبوب اب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ان نما امرہ ان کا معاملہ آپ کریں اللہ کے سپرون ہوں بیما کانو یہ فنون پھر اللہ ان کو بتائے گا جو دنیا میں وہ کرتوز کیا کرتا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقے بنا کر امت کی جمعیت کو توڑتا ہے اور وہ مسجد کے باہر یہ اعلانیاں لکھتا ہے کہ میرا فرقہ بریلوی ہے میرا فرقہ دیوبندی ہے میرا فرقہ اہل حدیث ہے میرا فرقہ اصنا عشری ہے اس بنیاد پر امت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اہل سنت کا منحج یا اصحاب الحدیث کا منحج یہ بالکل ڈفرینٹ چیز میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی محدث نے اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے لفظ کو فرقے کے طور پہ اڈاپٹ نہیں کیا ان کو نہیں نا پتا قرآن کے فرقے بنانا حرام ہے ان کے تو خواب میں نہیں تھا کہ ایسے زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے باہر ان ناموں کو فرقے کی بنیاد کے اوپر پیش کریں گے اور آج آپ دیکھو کوئی مسجد آتی نہیں نظر جہاں یہ لکھا ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہ مسلمز کے لیے اور اس بنیاد کے اوپر امت کو توڑ دیا تو منہج کا اور فرقہ واریت کا فرق پڑ جائے تو یہ بالکل کیٹاگوریکل مینشن ہے فرقے بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا قرآن کا وہ دشمن ہوگا تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقہ واریت سے بچنا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمت بھی یاد کرائی بر قرون احمد اللہ علیہ تم اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اے مسلمانوں تم دشمن ہو طویل خاص کے اعتبار سے اوسر حضرت اور دوسرے جتنے ماں قبیل عبادے آپس میں لڑتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرما ہے تم تو آپس میں دشمن تھے اللہ کلو بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دیڑ مت ہی خوانہ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے کی وجہ سے ایسا اسلام نے تمہیں اور ہم بھائی بھائی تھے ہم پیدائشی مسلمان تھے لیکن فرقوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے ہٹ چکے تم آلہ شفاق رتم من <النَّار> اور تم دوزت کے آگ کے کنارے پر گہرانے پر پہنچ چکے تھے فَأَن تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے لیا جو بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ تمہاری مثال ان پر پتنگوں کی تھی جو آگ پر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کے راستے کی طرف لے کر آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سابۂ کرام عمردوان کو ہدایت دی ان کو گمراہی کے گڑوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف گائڈ کر پایا کزا علی کام آیا بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو تو یہ دو دوپ ہوگئے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ تکوا اور پرہزگاری اور ٹوٹل اوبیڈینس چوبیس گھنٹے کی اللہ کی بندگی اور دوسرا پھر ان کو ایک چیز پر کامن فیکٹر پہ جوڑا جائے یعنی اللہ کی کتاب اور یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کامن بانڈ کے اوپر کامیاب کمیونسٹ کی تنظیم جو اٹھی جو تحریک اٹھی اسی طریقے سے جو سوشلزم کی تحریک اٹھی کہیں پر کوئی کتاب نس اور کہیں پر کوئی نظریہ تو کہیں پر کوئی پرسنالٹی جو ہے وہ کامن فیکٹر کے طور پر سامنے آئی خود پاکستان جب بنا اس وقت کامن فیکٹر کے طور پر یہی چیز تھی کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک ملک تو ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے جس پر سب کو جوڑنا ہوتا ہے اس کے بغیر بانڈ بن نہیں سکتا تو مسلمانوں کے لیے وہ کامن فیکٹر جو ہے وہ ہے کتاب اللہ ہزب اللہ بنانے کے لیے کتاب اللہ پر کامن فیکٹر کے طور پر جوڑنا ہوگا کیونکہ انسان جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لیا جائے ظاہر ہے اصل رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں تو جب تک ان کے اندر وہ کامن فیکٹر نہیں آئے گا جو آج غیر مسلم ملکوں میں وطنیت کا شرک جو ہے وہ پھیلا دیا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے تو یہاں بھی ایک بدماش تعلق کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان تو یہ ایک کامن فیکٹر کے طور پر تو وہ والی بات بھی نہیں ہمارا ہے تو یہاں بدنیت بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں یہاں تو لسانیت کی بنیاد پر پھر قواعت کی بنیاد پر مسلمان مسلمان کا جلا کاٹ رہا ہے ولی اعظب تو اللہ تعالیٰ میں کتاب اللہ پر جمع ہوں یہ دوسرا اور پھر تیسرا اور آخری کی اسٹیپ بلت کم من کم امت یا پھر تم میں ایک ایسی امت بن جانی چاہیے ایسی جماعت بن جانی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے یہ, یہ تیسرے جو سٹیپ ہے منجر انقلابی نبی کا اس میں تین کام اللہ تعالیٰ نے اسپورٹ کیا ید عنح خیر کی طرف دعوت دے اور خیر کیا ہے یہ قرآن پاک اس سے بڑا خیر کون سا ہو سکتا ہے اسی یعنی خود بھی وہ جمع ہوئے تھے باتا باتھی بحبل اللہ پر اور اب سب کو اسی کی طرف جمع کریں خیر کی طرف جمع کریں مرون بل معروف اور نیکی کا حکم دیں وہ من کر اور برائی سے منع کریں یہ تین کام کرنے ہیں تیسرے تحف میں کہ جاگو اور جگاؤ خود بھی قرآن کے ساتھ چمڑ جاؤ اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اس خیر کی طرف اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے منع کرتے رہنا ہے وا اولا کام اور یہی لوگ ہیں حمل مفل جو کامیاب ہوں گے اب اس میں مجھے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا ہوں میں لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے ہم اس کو ساتھ ہی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر ٹائم ملا تھوڑی سی گفتگو کی ہے حوالے سے میں ریپیٹ کروں گا کچھ احادیث بھی ہے نہیں انل منکر کے حوالے سے وہ ان شاء اللہ بیان کروں گا ولاکونک لذین تفر رقو وق تقو ممبا دما جا احم یہ <الْبَيِّنَا> تین سٹیپس بتانے کے بعد ایک کانٹے کی بات بتا دی دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یعنی یہود و نصارہ كی طرح جنہوں جن نے فرقہ واریت پھیلا دی اور اختلاف پیدا ہو گیا ان میں ممباہدما جا احم البینات اس کے باوجود کہ ان کے پاس آ چکی تھی اللہ کی طرف سے روشن دلیل یعنی ان کے پاس کتابیں اور انبیاء آ اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا اور پھر واریت واریث کیا ہے وہ اولا احباب حویم اور ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب کن کے لیے جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد انبیاء اکرام کا طریقہ آ جانے کے بعد پھر واریت فلاتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن بھی کر دیا ہے مسلمانوں کو یہ ساری میں اسٹوریاں نہیں بیان کر رہا تھا تمہیں بھی اینڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح تم بھی فرقہ واریت میں مت پڑ جانا جس طریقے سے یہ حدود نثارہ فرقہ واریت میں پڑھ کے گمراہ ہوگے بولے حاضب اللہ تعالیٰ اس کانٹیکس میں وہ حدیث جو سنبی سن دود اور جامعہ تلمزی میں ہے جو اکثر لوگ پیش کر کے تو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے تو بھائیو اس حدیث میں کہاں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ فرقے بناؤ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ ہاتھ پر قائم ہے کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت مت آج اس کو فرقہ نہیں فرمایا وہ اسی پیٹرن پہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تابعین تبہ تابعین کا پیٹرن تھا وہ فرقہ نہیں تھے اور اس زمانے میں لوگ اس طرح کرتے بھی نہیں تھے کہ مجلوں کے بار نام لکھیں یہ جو اختلاف پیدا ہوا متضلہ کے آنے کی وجہ سے خوارج کے آنے کی وجہ سے اسی طریقے سے ناسبیوں کے آنے کی وجہ سے اور مختلف جو نظریات باطل آئے اس کی وجہ سے اہل سنت کا منہج یا اصحاب الحدیث آیا تو یہ منہج کے طور پر فرقے کے طور پر نہیں آیا اس بات کو سمجھیں یہ زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ تہتر میں بٹ جائے گی سوائے کے سب دوستی ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پھر کے بنانا یہ حضور نے ڈرایا ہے کہ دیکھنا یہ کام ہو جائے گا تم نے وہ کام نہیں کرنا جیسا کہ صحیح مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں یہ حدیث ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے یا نہ پہنے ہوئے برابر ہی ہوگی یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باریک ان کا جسم نظر آئے گا تو اب کوئی کہہ جی حدیث آئی ہے اس لیے عورتوں کو اب ننگا لباس پہننا چاہیے اور یہ تو خبر آئی ہے جی تو منع کیا گیا کہ قرب قیامت میں یہ الٹے کام ہوں گے تم نے نہیں کرنا اسی طریقے سے یہ خبر ہے کہ یہ الٹا کام ہوگا میری امت میں بنی میں بنی بھی فرقے بن گئے تھے کیونکہ تم نے اسی راستے پہ چلنا ہے اس امت میں بھی فرکے بن جائیں گے بچنا اسی اس لیے آپ نے اس کو فرقہ نہیں فرمایا جو ایک حق پر ہے فرمایا ایک گروہ طائفہ منصورہ ایک گروہ جو بد قسمتی سے ہر ایک دعوی کرتا ہے کہ حامی ہے وہ ان میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ ہک پر گروہ کون سا ہے لہذا یہاں پر میں وہ آخری بات جو میں نے کرنی اس کے بعد گفتگو کو کرتا ہوں اس وقت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے مجھے جو اپنے فہم کے مطابق سب سے قریب ترین منحج لگا ہے کہ جس پیٹرن پہ کام ہونا چاہیے خلافت کے نفاذ کے لیے قرآن کے نفاذ کے لیے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے وہ اسی پیٹرن پہ کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جائے پھر ایک جماعت تیار کی جائے پھر اس طریقے سے چلا اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا منج بھی اپنی جگہ ان کو بھی میں نے کیا ہے لیکن یہ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ قرآن دعوت علقرآن قرآن کی دعوت قرآن کے ذریعے تزکیا لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اس کی بنیاد پہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے اور پھر معاملہ آگے چلے اس ٹیک ورنہ میدان جنگ میں کتا کے لیے اترنا سوائے خودکشی کے کچھ نہیں اچھا اس ذریعے سے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سلاحت تین چار امبیا کے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی کیا نول علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی عیسیٰ علیہ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی نہیں کوشش لیکن اسی پیٹرن پہ کرتے کیونکہ یہ پیٹرن جب چھوڑا جاتا ہے نا پھر وہ اس قسم کی وہ تقفیری پارٹیاں جنم لیتی ہیں جس طرح قاعدہ اور یہ کچھ اور جماعتیں اس طرح کی سامنے آئیں جنہوں جن نے کہا جی خلافت قائم نہیں ہوتی بس زبردستی کرنے کی کوشش کرو چاہے غلط طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو دن بدن نقصان ہی ہو رہا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوا تو پیٹرن وہی ایڈاپٹ کرنا ہے خلافت راشتہ جو ہے چالیس ہجری میں ختم ہو چکی ہے سیدنا حسن کی سلو کے بعد اس وقت سے ابھی بارہ ساڑھے بارہ ساڑے تیرہ سو سال کے اندر دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکی علامن علامہ تو کیا یہ ساڑھے تیرہ سو سال کے مسلمان جو ہیں کیا سب کے سب جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں کوشش اپنے اینڈ میں سب کو کرنی ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے اور الٹا جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرنا اور ان کا مزاق اڑانا کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا او بھائی یہی تو کام ہے صورت الفرقان آئے نمبر باون کیا ہے فلاس وفرین و جاہد ہوں جہاد قبیرہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے اور ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو اس کتاب کے ذریعہ بڑا جہاد ان کے ساتھ تو یہی کتاب ہے جس سے تذکیہ نفس ہوگا اور پھر آخری درجہ جو جہاد کا سب سے اوپر والا درجہ اسلام کی چوٹی سمم بونم آف اسلام وہ ہے کتاب لیکن یہ تمام سٹیپس گزرنے کے بعد جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا لہٰذا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کتاب کے من کہہ رہے کتاب وہی برپا کرے گا کہ جو بندہ فجر کی نماز تکبیر سے پڑھنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ ہماری جس طریقے سے اب نیچر بن چکی ہے مسلمان وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے وہ تیار, تیار ہیں فجر کے بعد اٹھنے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں خرابی ہے اگر تزکیہ نفس کے بغیر کوئی بندہ کتاب پر آمادہ ہو گیا اور وہ تزکیہ نفس نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ کسی پیٹرن میں کہیں پر غلطی لگ گئی ہے پروسیجر کو اللہ الہ <المتحدث> تحت سورت المائدہ کی آیات نمبر 44 فور سے لے کر ففٹی تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں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 خصوصاً اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ القاعدہ جو ہے آ, ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات برال جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے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 تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے امام امام کائنات سید البلی والآخرین شفیع الم رحمت اللہ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا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 جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت ال دے رہی ہو اور اسی کا راگ اللہپ رہی ہو دعوت ال القرآن رجو ال قرآن،, قرآن قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت ال القرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں داخل ہے میوت اب رسول فقط اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائڈ کیا لیکن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 اویا حاضل قرآن احموب صلی اللہ علیہ وسلم آف فرما دیجئے اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے دعوت قرآن دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سور آب کی آخری آیت میں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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ اربا صفیم رسولہ کتاب اب الحکمت و لفی قبر بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزغیا کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں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 اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلون پاور کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ اللہ تعالی نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر فور چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات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 کتابوں سننے سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً چھ مہینے کے بعد جون دو بارہ میں پڑھی ہے لیکچر تھا ٹین دسمبر دو گیارہ اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون دو بارہ میں اور میں اعلیٰ جی بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے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 وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے صنعت واقعات اسی تاریخ سے نقل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میاں کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ والا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 تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اللہ تابو ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی و اور اپنی اصلاح بھی کی صرف توبہ نہیں توبہ سفار نہیں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وہ بیہ و بین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 تو ڈاکٹر شاہ صاحب, صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا ہے اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چاند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں پہلا ان پر اعتراض لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر فورٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر شاہد صاحب, صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے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 میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریقے پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقریر والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد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 تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر سعیدنا اوبکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ پر لان تان شروع کر دی یہ دوسری اسکیم کو نکل گیا اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لان تان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لان تان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں عزیز یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں ازر یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لام تان کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں اور الحمد للہ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 باقی رہا مطلب وہ سعید علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تیر القادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا گسافی کر دی یہ کر دی بھائیو حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر تہر القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سنبی دعود کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقع میں سعید علی کے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار چھ سو اکہتر تھری سکس سیون ون اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر طیرل قادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی کیونکہ وہ رافزیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ <مید> جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المسترق لاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناسبی راضی ہیں حالانکہ روایت سن نبی دود میں موجود ہے اور یہی روایت امام احمد ابریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنز ایمان کی جو شرح تھی خزائن العرفان مفتی نعمود مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا انہوں نے اشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا کہ واقعہ اس طرح ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول مہدسین پر اگر اس روایت کو ضہی ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مظاہمل نہ اترے تو روایت کو صحیح ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے انعد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب کی دیسے ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جاری ہیں ان کا انکار کر دی جائے اور ویسے بھی وہ روایت کوئی اے سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سعیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ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 اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دور یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راجہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والے اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن ماویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے کیا پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فکر ان کو سمجھ تھی ادر وائز کبھی بھی حضرت حسین کو اسپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختراب بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا ہو ہیں تو میرے جیسا بندہ جو کہ آل بی سے محب... اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے صحابۂ کرام علی امردوان سے محبت کرنے والا ہے نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابۂ کرام پر لان تان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط عقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سعید علی کی محبت کا تقاضا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق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 شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے گے تو مشرق ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بھیجے ہواؤں کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے یہ اللہ تبارک و کی مشیت ہے اسی طریقے سے علی کو جب میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالص ستم شرف دعا ہوگی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 تفصیر تبری ہو ابن کثیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر سار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں, میں اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہوں اور میرے نزدیک دورے حاضر میں تین پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے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 مل سے مزاج سے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی اب ہمارے تقریباً بارہ تیرہ منٹ رہ گئے تو وہ میں چار ادیسیں بھی بیان کر دوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ علی محمد وعلا علی محمد كما صلیت علی وعلا علی حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکرویم مجید بھائی نہیں انل من پہلے میں نے اس کا نام لیا ابر بل معروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں ابر بل معروف بہت لوگ کر رہے ہیں نہیں انل المنکر یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ گئی اور اسی کی اعلیٰ ترین وہ شکل ہے جو کتاب ہے جو میں نے کہا کتاب از دا سمم بونم آف اسلام کتال دراصل ہے کیا ہے نہیں انل منکر بلحد ہراپ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتاب ہے لیکن کتاب آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے پہلے آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سیر اس نے کور نہ کیے ہو تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا کہ وہ ہوا میں ہی تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غد خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی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 فلا اے کبیرا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے اسی کتاب سے تدکیہ نفس ہوگا اور پھر اعلی ترین درجہ کتاب کا بھی ہوگا نئی منکر کے حوالے سے قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ عل عمران کی آیت نمبر ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم خیرہ امتن اخرشت لنداس تمرون ابل معروف و تنہا منكر و تن تم سب سے بہترین امت ہوا ہے مسلمانوں جو لوگوں كے نفے کے لیے نكالے گئے لوگوں كو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹلكچل ہے نیکی کا حکم دیتے ہو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 تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از کم زبان سے ضرور برا کہا جائے تو کہا کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور اتنی درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اس پہنا آنا کم از کم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی لیکن وہ منج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جامعہ ترمجی سن نبی دود اور سنبن ماجا میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے امیر المین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو محاطب کر کے اور تابعین کو محاطب کر کے کہا کہ اے لوگ تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو کون سی آیت صورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ تلاوت کی سعید نبوبکر نے رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <تصفح> علیکم لا برکم من بلہ از تی تم <دَيْتُم> اے ایمان والو تمہارے لیے بس تمہاری اپنی جان کے فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے لا یبرکم من بلہ از ادئی جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے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 <سؤال> سورہ القصص آیت نمبر 56 اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے جس زیادہ ہدایت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار ہے رہنمائی تو آپ جسلم کرتے ہیں وہ سورہ شورہ میں ہے وہ ان کا تحدیلا پھر آتے مستقیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بال ضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کانٹیکٹ پڑھ کے دیکھ لیں سورہ شورا کا آخری رکو ہے وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو صحیح طرح یہ عایت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں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 میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آگ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آگ خود دوزخ میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں ہی بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے مترفر ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں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 تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بدنامی مان جائے گی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمل کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے ومن من من وعمل من تو یہ بھی پھر مجھے وہی میری رگ پھڑک اٹھتی ہے اس میں بھی اینڈ میں آیا اپنے آپ کو مسلمان کہے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 تو یہاں پر اللہ تعالیمایا ہوا سم محکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا ہے باقی قرآن میں جہاں بھی آیا وہ دو نمبری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار ولا تم تمنا اللہ وام یہاں ترجمہ نہیں کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سم محکوم تمہارا اسم مسلمان ہے الحمد اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو وہ سورت الاثر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے امر بالمعروف معروف ونہی عل منکر پر مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہل سنت پاگ ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتگو رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں صورت الاسر کے حوالے سے یہ بات کلیئر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم از کم چار شرائط و لحس ان الانسان لفی خس زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں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 ہاں مگر جو ایمان لے آئے وہ عامل السوالحاد اور نیک ایک اختیار کی بس یہاں تک کہ ملہ کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ ففٹی پرسینٹ ہے اور اسلام ٹوٹل پیکج ہے یہ بولین الجبرا والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا یا پورا چھوڑ ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا یہ چار شرطیں کم از کم ہے خزارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم مز کم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 یہی دعوت عل القرآن کرنی ہے یہی تو قرآن کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے تو وہ پچاس آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی ہوئی تو پاس موجود ہوں ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں ال پر بھی صرف چار صفحوں دو ورقوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام المبیا کی دعوت قرآن میری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن میری دعوت قرآن نہیں ہے اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت خوراک وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پہلے نمبر پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچر میں سے ہے اور انشاءاللہ شاء آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً ایک سو بیس پچیس منٹ کی گفتگو بن جائے گی یہ مسئلہ نمبر فورٹی سیون کے نام سے ہم اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپ لوڈ بھی کر دیں گے اور اس کا ٹائٹل ہوگا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 اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين